بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے بہت سے لیکچرز میں یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نیوز رپورٹنگ کیا ہے اور سب ایڈیٹنگ کیا ہے ہم نے نیوز رپورٹنگ کی تعریف سے لے کر اور خبر کی پہچان سے لے کر اس کے لوازمات ایک اچھا رپورٹر اور اس کا نیوز روم سے رابطہ کیسے رہتا ہے اس کو انٹرویو کیسے کرنا چاہیے پھر خبر کیسے بنانی چاہیے ان سب میں ایک ہی چیز ون لائنر ہے چاہے وہ نیوز رپورٹنگ ہو یا سب ایڈیٹنگ کہ آپ کے پاس خبر ہونی چاہیے اور خبر لکھی کیسے جاتی ہے خبر حاصل کیسے کی جاتی ہے خبر پیش کیسے کی جاتی ہے ان سب پہلوؤں پر ہم بہت سے لیکچرز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تقریباً سبھی لیکچرز میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ رپورٹنگ از اے کمپلیکیٹڈ ایشو اور رپورٹر جو ہے ان کامپلیکیٹڈ ایشوز کو آسان زبان میں خبر بنانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح سب ایڈیٹر کے پاس مختلف ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں وہ مشکل بھی ہوتی ہیں ان میں ریفرنسز بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں بعض اوقات ریسرچ ایلیمنٹ ہوتا ہے زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں علاقے کے ناموں کی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں کی سپیلنگز لکھتے ہوئے غلط ہو جاتی ہیں تو ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی مقصد ایک ہی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خبر ایسی بنائی جائے جو پڑھی اور دیکھی جا سکے اور اس میں دلچسپی کا انصر موجود ہو اور سب سے پہلے وہ ٹارگٹ آڈینس تک پہنچے لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ اس سارے پروسیس میں ان سارے لیکچرز میں ہم خبر بنانا خبر پیش کرنا خبر کی زبان کیا ہونی چاہیے اس کے لوازمات کیا ہونے چاہیے کون شخص اچھی خبریں ڈھونڈ کر لا سکتا ہے نیوز روم میں کیسے کام ہونا چاہیے سب ایڈیٹر کا کیا رول ہے لیکن آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑی پریس کانفرنسیں کئی کئی گھنٹے کی ہوتی ہیں سپیچز کئی کئی گھنٹے کی ہوتی ہیں اس میں سے ایک دو منٹ کی خبر نکالنا پانچ گھنٹے کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے ہاکی میچ ہے فٹ بال میچ ہے کبڈی ہے موسم کی خبریں ہیں کاروبار کی خبریں ہیں سب طرف اتنی خبریں بکھری ہوتی ہیں وہ سب جب نیوز روم میں آتی ہیں تو اس میں سے اختصار سے خبر بنائی جاتی ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خبر بنانا تو بذاتے خود ایک اختصار کا عمل ہے اسے مختصر کرنے کا عمل ہے بیسٹ کمیونیکیشن کا عمل ہے لیکن اس سارے پروسیس اس ساری چھلنی سے گزرنے کے بعد جو خبر بنتی ہے اس خبر کو مزید چھاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خبر چاہے ایک صفحے کی ہو چاہے تین پیراگرافس کی ہو یا چار لائنوں کی ہو اس میں سے پھر پنچ لائن ڈھونڈنی پڑتی ہے اس میں سے خبر میں سے بھی خبریت اور ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ تین پیراگرافز کی خبر ہے لیکن اس میں سے صرف آپ نے ایک لائن نکالنی ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ ان تین پیراگراف میں اصل بات کیا ہے تو وہ جو نکالنے کا عمل ہے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ عمل ہے اور یہ عمل وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو خبر کی پہچان ہوتی ہے چیزوں کا شعور ہوتا ہے نالج ان کا واسٹ ہوتا ہے زبان کا بھی کانٹینٹ کا بھی اور طریقہ کار بھی سمجھتے ہو حکمت عملی تو اس سارے عمل کا ایک نام جرنلسٹک ٹرم میں رکھا گیا ہے دیٹ از کالڈ ہیڈ لائن یعنی سرخیاں اور سرخیوں میں بھی سپر لیڈ بھی ہوتی ہے جس کو شاہ سرخی کہتے ہیں پھر زیلی سرخیاں آتی ہیں تو سرخیاں کیسے نکالی جاتی ہیں ہیڈ لائنس کیسے بنائی جاتی ہیں تو آج ہم جو بات کریں گے وہ ہیڈ لائنز سے متعلق ہے ہیڈ لائن کیا ہے ہیڈ لائن کیسے بنتی ہے ہیڈ لائن کے پری ریکوزٹ کیا ہیں اس کے لوازمات کیا ہیں اور اچھی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے اور ہیڈ لائن نکالنے کے لیے کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے تو آج کے لیکچر میں ہم اس پر گفتگو کریں گے تو ہیڈ لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رائٹنگ ہیڈ لائن از این آرٹ ہیڈ لائن فیکٹ دا لیڈ پنچ آر ڈرامیٹک ورڈس آف دا نیوز ہیڈ ایک فن ہے ایک آرٹ ہے اور ہیڈ لائن کسی خبر کا مغز شمار ہوتی ہے یعنی آپ نے ایک فکرے میں پوری خبر کا جسٹ بیان کر دینا ہوتا ہے اس طرح یہ خبر کا مغز ہے خبر کا جسٹ ہے خبر میں جو چیز ہے اس کو چھلنی کر کے آپ نے نتھار کے اس طرح سے لانا ہے کہ جب آپ ہیڈ لائن پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی تفصیل اسی خبر میں ہے اسی طرح ہیڈ لائن جو ہوتی ہے اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ہیڈ لائن جب آپ پڑھتے ہیں آپ کبھی اخبارات پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے تو آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ اخبار روز پڑھا کریں اور جو شخص اخبار نہیں پڑھتا ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں سنتا وہ کیسے صافی بن سکتا ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ میری بات سمجھ لیں گے اگر نہیں تو آپ آج سے یہ شروع کریں کہ آپ خبریں اخبارات کی پڑھنا اور ٹی وی کی سننا شروع کریں گے خاص طور پر ہیڈ لائنز کو دیکھیے تو آپ کو آج کے لیکچر کی صحیح سمجھ آئے گی تو آپ ہیڈ لائنز جب پڑھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیڈ لائن میں نے پڑھی ہے یہ تو بڑی دلچسپ اور بڑی معلوماتی ہے لیکن یہ جو دوسری ہیڈ لائن میں نے پڑھی ہے اس کی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی بھائی خبر کے اندر کچھ اور ہے اور ہیڈ لائن کچھ اور کہہ رہی ہے یا یہ جس نے ہیڈ لائن نکالی ہے اس کو پوری خبر کی سمجھنی تھی تو اس طرح کے تبصرے آپ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہیں اور ایک اچھی ہیڈ لائن کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیڈ لائنز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ہیڈ لائن کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہیڈ لائن جاب ٹو ہیلپ دا ریڈر to ڈسائڈ ویدر آر ناٹ ٹو ریڈ دا اسٹوری یعنی ہیڈ لائن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ خبر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اگر ہیڈ لائن ڈل ہے تو آپ وہ خبر نہیں پڑھیں گے لیکن اگر ہیڈ لائن کیچی ہے آپ کی دلچسپی کا مظہر ہے آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ خبر پڑھوں تو آپ ہیڈ لائن پڑھنے کے فوراً بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس اخبار کی یہ خبر میں پہلے پڑھ لوں اور آپ کے پاس اگر وقت کم ہے تو آپ اخبار کے پہلے صفحے پر تائرانہ نظر ڈالتے ہیں پہلی نظر اور اس میں آپ طے کر لیتے ہیں کہ آج کے اس اخبار میں کون سی خبریں ہیں جو مجھے پڑھنی چاہیے یا میں نے ہیڈ لائنز پڑھ لی تو مجھے پتا چل گیا کہ فال آف نیوز کیا ہے اور اٹ اٹ ٹیکس ہارڈلی منٹ ٹو تو ڈیسائیڈ کہ آپ نے اس اخبار میں سے کچھ پڑھنا ہے یا نہیں اور اخبار ایک ایسی چیز ہے کہ صبح کے وقت وہ کتنا تازہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اخبار باسی شمار ہوتا ہے اور آپ گزرے ہوئے دن کے اخبار کو ویلیو نہیں دیتے وہ آپ کی ردی ہے تو کتنی محنت کی جاتی ہے آپ دیکھیے کہ خبریں کتنی بھی انٹرسٹنگ ہو لیکن اگر ان کی ہیڈ لائن اچھی نہیں نکلی تو پورے کے پورے ادارے کی نیک نامی نہیں ہوتی اخبار کا کیچ نہیں ہوتا یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر اخبارات نکلتے ہیں کچھ عرصے بعد بند ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہیڈ لائن اخبار کو فروخت کرنے کے لیے بھی ایک مارکیٹنگ پوائنٹ ہے ہیڈ لائن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گڈ ویکیبلری کین بی ہیلپ فل ان رائٹنگ دا ہیڈ لائنز۔ آپ اس وقت تک اچھی خبر نہیں لکھ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ویکیبلری نہیں ہے آپ کو الفاظ کا ذخیرہ نہیں آپ کے پاس ہے اور آپ کو نہیں علم کے کس لفظ کا مطلب کیا ہے تو اچھی ہیڈ لائن لکھنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اور ان کے استعمال کی سمجھ ہونی چاہیے اسی طرح ہیڈ لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اے ہیڈ لائن شوڈ سپیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ لائن اگرچہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے وہ ایک تحریر ہے جو سائیڈ پر لکھی ہوئی ہے اخبار کے یا فرنٹ پر لکھی ہوئی ہے لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ انٹرسٹنگ ہے کیچی ہے تو آپ فورن اخبار کو اٹھاتے ہیں اور ہیڈ لائن بولتی ہے کہ آپ نیچے تفصیل پڑیں اگر ہیڈ لائن آپ کو یہ میسج کمیونیکیٹ نہ کر سکے اگرچہ اس کی زبان نہیں ہے لیکن الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کھینچ لیتے ہیں اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس خبر کو پڑھنے پر چاہے بعد میں آپ فیصلہ کریں کہ بھائی ہیڈ لائن جو تھی وہ تو بہت انٹرسٹنگ تھی لیکن خبر کے اندر مجھے وہ معلومات حاصل نہیں ہوئی بٹ یو ہیو اے سکسیس ٹو کیچ دی اٹینشن آف دا ریڈر تو ہیڈ لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیڈ لائن اگرچہ ایک بے جان چیز ہے لیکن وہ بولتی بھی ہے اسی طرح ہیڈ لائنز کے موثر ہونے یا افیکٹو ہونے کے بھی کچھ اصول کچھ رہنمائیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کائنڈلی نوٹڈ اڈ ڈاؤن ایز اے جنرل گائڈ ہیڈ لائنس نیڈ ٹو بی ریٹرن ان پرس ان ایکٹیو وائس ود اے پرسنل ٹون اٹ شوڈ بی سمپل اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب خبر کی ہیڈ لائن نکالنی ہے تو وہ ایکٹیوائز ہو اس میں پریزنٹ ٹینس ہو اگر آپ پاس ٹینس میں کوئی ہیڈ لائن لکھیں گے تو اس کی کہاں کشش رہے گی وہ تو باسی خبر شمار ہوگی اس طرح وہ جتنی سادہ ہوگی جتنی سمپل ہوگی جتنی آسان ہوگی اور جتنی انٹرسٹنگ ہوگی اتنا وہ کیچ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ایفیکٹو ہیڈ لائن لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمپلائے پاور فل وربس کنسنٹریٹ آن ون مین پوائنٹ یوز کی ورڈز یعنی آپ نے جب خبر لکھنی ہے تو آپ کے پاس پرکشش الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس کو استعمال کریں جب تک آپ کو اس الفاظ کے ذخیرے کو استعمال کرنے کا ڈھب نہیں آئے گا اس وقت تک آپ اچھی خبر نہیں بنا سکیں گے اسی طرح آپ جو ورب استعمال کریں وہ پاورفل ورب ہو تو پاورفل ورب از آلسو ویری امپارٹینٹ اور خاص بات یہ ہے کہ ایک ہیڈ لائن میں آپ ایک ہی میسج دے سکتے ہیں یہ کوشش نہ کریں کہ آپ ہیڈ لائن میں دو پیغام دے رہے ہیں یا تین دے رہے ہیں وہ پھر ہیڈ لائن نہیں ہے دو تین پیغام تو آپ نیچے خبر میں دے سکتے ہیں تین پیراگرافس میں تین پیغام دے سکتے ہیں لیکن ہیڈ لائن میں ایک کیچی پیغام ہو جو ان تینوں یا پانچوں پیراگرافس کے پیغام میں سب سے اہم ہو اور جب آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں گے یہ آپ کی ایکسرسائز بھی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اگر پانچ پوائنٹس نیچے ایک خبر میں ہیں تو ان کو ہیڈ لائن میں نکالنے کے لیے کون سا پیغام چنا گیا ہے اور جس پیغام کو چنا گیا ہے یو آر دا بیسٹ جج ریڈر از دا بیسٹ جج ایڈیٹر نے تو فیصلہ کر لیا سب ایڈیٹر نے تو ہیڈ لائن نکال لی لیکن یو آر دا بیسٹ جج کیونکہ آپ بھی وہ پانچ پوائنٹس یا تین پوائنٹس دیکھ رہے ہیں اور ان میں سے سوچتے ہیں کہ کون سی ہیڈ لائن ہونی چاہیے اگر آپ کی اور اس کی سوچ میں مطابقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایڈیٹر ریڈر کی سائیکی، ریڈر کی ضرورت اور ریڈر کی دلچسپی سے پوری طرح آگاہ ہے اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے جو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریزنٹ ٹینس اور ایکٹو ورب یوز کرنے کا کتنا فائدہ ہے دی پریزیڈنٹ سائنس دیجوسلیشن ایٹ نون نا سی دی پیسے ورڈ ایٹ آپ ان دونوں کو جب پڑھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ سائنس دی لیجسلشن اور پھر دوسرا پڑھتے ہیں کہ ایٹ نون دا لیجوسلیشن ول تو ایکٹو جب آپ پوائنٹ یوز کریں گے تو آپ کی ہیڈ لائن کیچی ہوگی بریف ہوگی اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اکانومی آف ورڈس اکانومی آف ورڈ کیا ہے اکانومی آف ورڈس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا اتنا ہی استعمال جتنی اس کی ضرورت ہے غیر ضروری الفاظ کا استعمال اچھی ہیڈ لائن نہیں بناتا میں آپ کو کچھ اگزامپلس دیتا ہوں آپ خود بھی اخبارات میں ان ایگزامپلس کو ڈھونڈیے لیکن دیکھیے کہ ایک ہی ہی ہیڈ لائن نکالتے ہوئے کتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میسج ایک ہے پہلے میں الفاظ زیادہ ہیں دوسرے میں اس سے کم ہے اور تیسرے میں سب سے کم ہے لیکن میسج ایک ہی ہے تو ذرا آپ ان کو نوٹ کیجئے ٹو ٹرینز گیٹ انٹو ایچ ادرس یعنی دو ٹرینز کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور ٹرینز کے ڈبے اور انجن ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں تو خبر کیا بنی دیکھیے 50 were injured when trains were ان کولیشن دوسری ہیڈ لائن اس سے ہی نکلتی ہے کہ ففٹی آر انجرڈ ایز ٹرینس کوائٹ تیسری بنتی ہے ففٹی ہرٹ ایز ٹرینس کو اب آپ دیکھیے جو پہلی ہیڈ لائن بنائی گئی ہے اس میں آٹھ ایٹ استعمال کیے گئے ہیں دیکھیے ففٹی were انجرڈ وین دوسری ہیڈ لائن دیکھیے وہی بات چھ الفاظ میں کہی گئی ہے 50 آر انجرڈ ایز ٹرینس کو اور تیسری ہیڈ لائن دیکھیے اس میں اکانومی آف ورلڈ کتنی ہے اور صرف پانچ الفاظ میں وہی بات کہہ دی گئی ہے جو ایک جگہ چھ الفاظ میں کہی گئی اور ایک جگہ آٹھ میں کہی گئی ففٹی ہرٹ ایز ٹرینس کو تو بیسٹ کون سی ہوئی دی لاسٹ ون جس میں پانچ الفاظ استعمال ہوئے آپ نے کتنی اکانومی آف ورڈ کر لی کمیونیکیٹ ہو گئی ساری معلومات اس میں آ گئی اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں جارگنس ہیڈ لائنز میں آپ نے جارگنز استعمال نہیں کرنے جارگن کیا ہیں اینٹی باڈی ٹیل آپ جارگن کی تعریف ڈکشنری میں بھی دیکھیے نیٹ پر بھی جا کے دیکھیے آپ کو مختلف تعریفیں ملیں گی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں جگن is terminology which is اسپیشلی defined in relationship to a specific activity but بٹ سمٹائمس پریزنگ جارگن وڈ فورس to ٹو ریڈ دا نیوز اب آپ نے دیکھا کہ اسپیسیفک ایکٹیویٹی کا نام جارگن ہے لیکن آپ اسپیسیفک ایکٹیویٹی تو کوئی حوالہ ہو سکتا ہے اس کی ہیڈ لائن کیسے بنے گی لیکن اخبارات میں آپ کبھی کبھار ایسی ہیڈ لائنس دیکھتے ہیں جو جارگنس پہ بنی ہوتی ہیں جارگنس کو اوائڈ کرنا چاہیے دس از ناٹ گڈ پرنسپل لیکن کبھی کبھی کیچی ہیڈ لائن بنانے کے لیے یا مفہوم کو لائٹر وین میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس ساری سچویشن کو ایک فکرے یا چند الفاظ میں بند کرنے کے لیے جو سوسائٹی میں جارگنس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ہیڈ لائن بنا دی جاتی ہے مختلف اخبارات میں ایڈیٹرس یہ تجربات کرتے رہتے ہیں مختلف واقعات میں جیسے جب ملک میں زلزلہ آیا تو ایک اخبار نے جارگن کی ہیڈ لائن لگائی دوسرے نے سنجیدہ لگائی اسی طرح جب سینٹ یا قومی اسمبلی کوئی بل پاس کرتی ہے تو وہ اس کی ایک پوائنٹ کو لے کے ایسی ہیڈ لائن لگاتا ہے کہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ سکینڈلز اس نوعیت کے ہوتے ہیں ان میں سے جارگن ڈھونڈ کر ہیڈ لائن بنا جاتی ہے بعض اوقات کچھ پولیٹیکل ڈیسیژ اس نوعیت کے ہوتے ہیں جو بڑا فار ریچنگ افیکٹ رکھتے ہیں بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں لیکن ان کو ہیڈ لائنز اس انداز میں جارگن اسٹائل میں بنا دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ اور ریفرنس بن جاتے ہیں کہ جب اس کو کوٹ کیا جاتا ہے تو پورا تاریخی پس منظر اس کے پیچھے آ جاتا ہے تو اس طرح کی دو تین ہیڈ لائنز میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کی آپ بھی ڈھونڈیے وہ ہیں ادھر تم ادھر ہم دوسری ہیڈ لائن ہے صدر بھی موم ہو گئے تیسری ہے چاکو لہراتے ہوئے فرار ہو گئے مثلاً کہیں آپ نے خبر پڑی کہ تفصیل ہے کہ ڈاکو کسی گھر میں داخل ہوئے سامان لوٹا اور اس کے بعد اہل محلہ جمع ہونے لگے تو وہ بھاگے اور ہاتھوں میں انہوں نے چاکو یا گنے اٹھائی ہوئی تھی اور ان کو لہراتے ہوئے فرار ہو گئے اگرچہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھائی ڈاکو اگر کوئی ایکٹ کر کے نکلا ہے کوئی جرم کر کے نکلا ہے تو وہ خاموشی سے بھاگ جائے چاکو لہراتے ہوئے کیوں فرار ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا اسلحہ یا ہتھیار دکھا رہے تھے کہ اگر کوئی ہمارے قریب آیا تو ہم حملہ آور ہو جائیں گے تو لوگ ڈر کے مارے ان کے قریب نہیں ہوئے چاقو لہرا وہ خبر کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ ڈاکو گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے سامان لوٹا گھر والوں کو باندھا اور اس کے بعد گھر سے جب باہر نکلے تو چاکو لہراتے ہوئے فرار ہو گئے اب ڈاکا سب سے بڑی خبر ہے کہ کیا نقصان ہوا لیکن اس میں سے ایک ایڈیٹر نے نکال دی چاکو لہراتے ہوئے فرار ہو گئے تو وہ اس وجہ سے ہر آدمی کے لیے کیچ بنا یہ جارگن کے دیکھیں اندر کیا ہے اسی طرح ایک ڈسیجن ہے کسی ملک کا صدر وہ بات نہیں مان رہا لیکن الٹیمیٹلی وہ بات مان لیتا ہے تو تمام اخبارات کافی عرصے سے اور چینل تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز نہیں مانی جائے گی یہ نہیں مانی جائے گی اور جب وہ مان لی جائے تو وہ اس کی خبر بنا دیتے ہیں کہ صدر بھی موم ہو گئے حالانکہ موم کا یہاں استعمال بڑا عجیب سا ہے اسی طرح ادھر تم اور ادھر ہم کے حوالے سے یہ بھی ایک تاریخی پس منظر میں ہیڈ لائن نکلی تھی ڈویژن کی اشارہ کرتی ہے کہ ادھر تم ہو ادھر ہم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس ڈیوائیڈ تھنگز تو یہ جارگنڈس بعض اوقات بہت ہی انٹرسٹنگ ہیڈ لائنز بن جاتے ہیں لیکن جارگنس آپ کبھی کبھار استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ جارگن ہر ہیڈ لائن میں ڈالیں گے تو مفہومی سمجھ نہیں آئے گا اس لیے بائی اینڈ لارج یو ہیو ٹو ان جارگنس ہیڈ لائنز بٹ سم ٹائم اور کہتے ہیں ایکسپشن کی رولس بٹ ایکسپشن آر تیئر اور نے ایکسپشن کا ڈیسیژ کرنا ایڈیٹر کا کام ہے سب ایڈیٹر کا کام ہے اور وہی سب ایڈیٹر وہی ایڈیٹر ایسے ڈسیزنس لے سکتا ہے جس کو سارے پس منظر کا اندازہ ہوتا ہے خبر کے جو ڈیولپمنٹس ماضی میں ہوئی ہوتی ہیں وہ سامنے اور اس کے فیوچر افیکٹس کو بھی وہ سمجھتا ہے اور کرنٹ سچویشن کو بھی سمجھتا ہے تو اچھے ایڈیٹر کی جو صلاحیتیں وہی جارگنڈ کو ہیڈ لائنس میں شامل کر سکتی ہیں نارمل ایڈیٹر کین نیور ڈیئر ٹو ڈو دیٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ خبر میں خبر کے حوالے سے آپ جو بھی ہیڈ لائن نکالتے ہیں اس کا تعلق انٹرو سے ضرور ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مڈل یا اینڈ سے کوئی فکرہ اٹھا کے ہیڈ لائن بنا دیں ہیڈ لائن کا ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ انٹرو میں سے آپ نے کوئی پوائنٹ پک کرنا ہے اس کی ہیڈ لائن بنانا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہیڈ لائن شوڈ آلویز بی فرام دی انٹرو آف دی سٹوری اٹ شوڈ بی کمپلیٹ ایکوریٹ اینڈ لیگلی سیف یعنی انٹرو سے تو آپ ہیڈ لائن نکالیں گے لیکن وہ مکمل ہونی چاہیے کمپلیٹ میسج ہو اس میں حقائق درست ہو ایکوریٹ ہو اور لیگلی اس ہیڈ لائن پر کوئی اعتراض نہ آئے آپ کسی عدالتی فیصلے کو رپورٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیصلہ جو عدالت نے دیا ہے تو مخالف فریق نے جس کے خلاف فیصلہ گیا ہے اگر اس کے وکیل نے کوئی دلیل دیے تو آپ ان میں سے دلائل میں سے کوئی نکتہ اٹھا کے اس کو تو ہیڈ لائن بنا دیں اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو آپ بالکل ڈاؤن کر کے نیچے لے جائیں دے مے بی سم ایگزامپلس بٹ دیٹ آر ناٹ گڈ اے لیگل نوٹس کین بی سروڈ کہ عدالت نے فیصلہ کچھ اور دیا اور میڈیا کسی اور بات کو پلے کر رہا ہے اسی طرح حقائق کے منافی چیزیں بھی دینے سے آپ کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ آپ کو بتاؤں ہیڈ لائنز شڈ بی ڈیزائنڈ ٹو اٹریکٹ دا ریڈرس اٹینشن پنکچویشن کالنس سیمی کالنس ڈیشز کوما اینڈ فل اسٹاپ شوڈ بی اوائڈیڈ خبر جب آپ لکھتے ہیں تو آپ پنکچویشن کے ہر چیز اس میں ڈالتے ہیں کوما فل اسٹاپ ڈیش ساری چیزیں آپ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ خبر کا تقاضا ہوتا ہے کیونکہ جب ریڈر خبر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو خبر پڑھتے ہوئے رکنا پڑتا ہے وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے لیکن ہیڈ لائن ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ, کومہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ اس کو روک رہے ہیں کہ یہ لفظ پڑھ کے رک جاؤ اس کو سمجھو پھر آگے چلو یا ہیڈ لائنز میں فل سٹاپ ڈال دیا تو اس کا مطلب آپ ایک ہیڈ لائن میں دو میسج دینا چاہ رہے ہیں تو یہ اس اصول کے خلاف جاتا ہے جو ہیڈ لائن کے بنیادی اصول ہے لی ہیڈ میں کوما سیمی کالن سٹاپ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایبریویشن جو ہیں ان کو بھی ہیڈ لائنز میں نہیں ڈالا جاتا اس سے میسج پورا ڈسمیٹ نہیں ہوتا کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کو وہ ایبریویشن آتی ہوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایبریویشن شوڈ ناٹ بی یوزڈ ان لیس آر اسٹینڈرڈ سچ ایز ایف اگر آپ یو ایس کسی خبر کی ہیڈ لائن میں لکھیں گے کہ یو ایس پر انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ امریکہ کا صدر آ رہا ہے اسی طرح اگر آپ نے لکھا کہ یو ای سیکرٹری جنرل لیونگ فار مڈل ایسٹ اگر یہ ہیڈ لائن ہے یو ای سیکرٹری جنرل کا مطلب سبھی ہی سمجھتے ہیں کہ کون ہے یوناٹیڈ نیشن ہے اسی طرح کی ایبریویشنس تو آپ ہیڈ لائن میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی اور جو ان کومن یا وائلڈلی نون ایبریویشن نہیں ہیں ان کو آپ استعمال کرتے ہیں تو صرف چند لوگ ہی سمجھ سکیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے آلویز ٹرائی ٹو ایوائڈ ایبریویشن انٹل unless you find they are generally understood next point ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ رائٹنگ ہیڈ آپ کہیں گے یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے جب خبر بن گئی تو اس میں سے ہیڈ لائن نکالی جا سکتی ہے نو جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خیال فوراً آتا ہے وہ خیال جو ہے اس کو آپ نے الفاظ میں ڈھالنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے پہلے خیال کو کیپچر نہیں کیا تو اس کے بعد تو اس خیال کی انٹرپٹیشن شروع ہو جاتی ہے اس لیے اچھے ایڈیٹر کہتے ہیں ماہر نفسیات کہتے ہیں یا وہ سب ایڈیٹرز جن کی ہیڈ لائنز ہمیشہ ہٹ ہوتی ہیں ان سے جب سروے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہترین ہیڈ لائن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی خبر اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو جیسے پہلا خیال آئے کہ اس میں کیا چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کی ہے اس کو فورن لکھ دیں بغیر یہ سوچے کہ یہ الفاظ درست ہیں کہ نہیں اس میں اختصار ہے یا نہیں آپ لکھ فورن دیں اس کے بعد سائیڈ پہ رکھ دیں پھر اس خبر کو دوبارہ پڑھ لیں پڑھ کے اگر جو پہلا خیال آپ کو آیا اور آپ ضبط تحریر میں وہ لائے تو کیا ہے آپ کو اچھی ہیڈ لائن بن جائے گی اس کو دو دفعہ پڑھیں گے تو امپروو کریں گے تحریر کیا ہے تحریر بھی خیالات کا وہ مجموعہ ہے جس کو آپ الفاظ کا روپ دے رہے ہوتے ہیں ایک تحقیق ہے کہ ہر انسان کو نارمل ہیومن بینگ کو جس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے قوت مشاہدہ مکمل صحیح ہے اور جس میں سننے کی صلاحیت صحیح ہے اس کو 4 ایک منٹ میں چار خیال آتے ہیں اور ہر خیال دس سیکنڈ سٹے کرتا ہے اس کے بعد وہ ڈیزالو ہوتا ہے اور ایک نیا خیال آتا ہے اور اس طرح تقریباً چار خیال ایک منٹ میں ہر ہیومن بینگ کو آتے ہیں اب میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس دوران بھی آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ یہ پڑھا تو ہیڈ لائن رہے ہیں لیکن گفتگو خیال کی شروع کر دی تو میں آپ کو دراصل یہ مثال دے کے واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو اسی طرح ہیڈ لائن میں بھی اس پرنسپل کو سامنے رکھنا کہ جو پہلا خیال آئے اس کو آپ جانے نہ دیں سم پیپل پہلا خیال از اے ڈیوائن تھاٹ اور وہ اویجنل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ اس خیال کو سٹک کر جائیں پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اگر آپ اس پہ سٹک نہیں کریں گے تو وہ خیال خود بخود ڈیزالو ہو کر ختم ہو جائے گا اور دوسرا خیال آ جائے گا یہ ایک اس طرح کی ماہر نفسیات کی ریسرچ ہے جس میں یہ ہے کہ انسان کو خیالات کہاں سے کیسے آتے ہیں اور وہ پھر ان پر عمل کیسے کرتا ہے اسی طرح ہیڈ لائن کے لیے بھی یہی پرنسپل ہے کہ once you know what you want to say, start writing immediately. Forget the headline count, forget the rhythm, just keep punching away your idea. یہ وہی ساری بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا چیز یہی ہے کہ جب ہیڈ لائن لکھنی ہو جیسے خیال آئے اور پہلی پنچ لائن ذہن میں آئے آپ اس کو لکھ دیں بعد میں آپ اس کو امپروو کریں جو فنی تقاضے ہیڈ لائنز کے ہیں وہ اس کے بعد پورے کیے جا سکتے ہیں ہیڈ لائنز کے کچھ اصول ہیں میچ دا ہیڈ لائن ود دا سٹوری میک شور دے سے دا سیم تھنگ بی کانسٹنٹ بی ایکوریٹ سٹارٹ دی ہیڈ لائن ود ایکشن ورڈ آپ جو ہیڈ لائن نکال رہے ہیں وہ آپ کی خبر سے مطابقت رکھے پہلے بھی بات ہوئی ہے یہ بھی ایک اس کا بنیادی رول ہے پھر آپ نے دوسرا رول بھی سامنے رکھنا ہے بی کانسٹنٹ یعنی ایک تسلسل آپ کی تحریر میں قائم ہو ہیڈ لائن کے لیے پنکچویشن کے چکر میں نہیں پڑنا فل سٹاپ کوما ڈیش ابلیگ کوئی چیز نہیں ڈالنی تھرڈ پرنسپل ہے رول ہے بی ایکوریٹ ہیڈ لائن میں کوئی بات غلط نہیں ہونی چاہیے میسج شوڈ بی ایکوریٹ اور ایکوریسی کی اہمیت کیا ہے اس پر ماضی کے کئی لیکچرز میں بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں یا میں سمپلی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بی ایکوریٹ ان دا ہیڈ لائنز اینڈ دا فورتھ رول اینڈ پرنسپل از اسٹارٹ دی ہیڈ لائن ود ایکشن ورلڈ از ایکشن ورڈ؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جب وہ ضبط تحریر میں لائے جاتے ہیں تو وہ ملاب کے لیے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی لیکن کچھ الفاظ ہیں مثلا اگر آپ لفظ غصہ لکھیں تو آپ کو وہ لفظ پڑھتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے پیار لکھیں ہم آہنگی لکھیں شرارت لکھیں یہ ایسے الفاظ ہیں جب آپ کے سامنے بولے جاتے ہیں یا لکھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہی آپ کو پورا سین یا سنیریو سامنے آ جاتا ہے تو ہیڈ لائن میں آپ ایسے ہی الفاظ استعمال کریں جو ایکٹو ہوں جن کا مفہوم جنرلی انڈرسٹوڈ ہو اور ویل کمیونیکیٹڈ ہو اس کے ساتھ باقی چیزیں ہیں ایوائیڈ ڈبل میننگس ڈونٹ اسپلٹ ایڈجیکٹوز اینڈ ناؤنز بی سپیسیفک سالو لی آؤٹ پرابلمز ایوائڈ انیشلس اوائڈ میننگ یہ وہی چیزیں ہیں جو پچھلے تین چار لیکچرس میں بھی میں نے گاہے گاہے آپ کو بتائی ہیں کہ سبنگ کرتے وقت بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہیڈ لائن میں ان کی ضرورت اور مسلمہ ہے اگر آپ ان سب رولس کا جو بتائے گئے ہیں خیال رکھیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ وہ ہیڈ لائن بہت کیچی بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی اہم ہوگی اس سے اخبار کی سیلنگ میں بھی ہیلپ ملے گی آپ کا پروفیشنل امیج بھی بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رائٹ کنورسنلی سمپل اینڈ ڈائریکٹ رائٹ کنسائزلی سمپلیفائی دا میسج ڈونٹ گیو آرڈرس ڈونٹ گیو آرڈرس کا کیا مطلب ہے ہیڈ لائن میں آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کرنا کہ آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں یا اس کو اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ میری بات سنو یا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا لکھا ہے اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں ہوتا آپ کے الفاظ کا انتخاب اور تحریر کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر اخبار ٹیبل پر پڑا ہے اور آپ اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ خبر کیا کہہ رہی ہے اور آپ اس کی طرف بڑھیں لیکن اگر آپ نے لکھا کہ اہم ترین خبر اور اس کے بعد آپ نیچے ہیڈ لائن یہ ہے کہ آپ دی ججمنٹ آف دی ریڈرز کو چیلنج کر رہے ہیں اور ریڈرز کی ججمنٹ کو چیلنج کرنا کبھی اچھا تصور نہیں ہوتا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتا ایڈیٹر کہ میں یہ جان سکوں کہ یہ اہم ہے یا نہیں ہے آپ پلیسنگ اس انداز میں کریں کہ وہ خود بخود نمایاں ہو کر سامنے آئے الفاظ ایسے انتخاب کریں اس کی بندش ایسی فکرے کی کریں کہ وہ خود بخود آئے اس کے ساتھ ساتھ اور چند ایک رولز ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے ڈونٹ کریکٹرائز دا نیوز ایز گڈ بیڈ انٹرسٹنگ اور شاکنگ ڈو ناٹ اسٹارٹ اے لیڈ سینٹینس ود دا نیم آف این ان نون اور انفیملیئر پرسن ڈو ناٹ رائٹ اے فرسٹ سینٹینس ود یسٹر ڈونٹ یوز ٹیکنیکل ورڈس ڈونٹ اسٹارٹ اٹوری ود and other more or once or again do not lose or fail to reach the viewers talk to them not at them do not make factual errors if you lose your credibility you lose your audience or readers and don't misspell آپ نے اگر یہ سارے rules اور guidelines نوٹ کر لی ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جب اس لیکچر سے فارغ ہوں تو ان رولز اور گائڈ لائنس پر پوری توجہ دیں اور توجہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لکھا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھیں پھر سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جب اس پورے فکرے یا اس رول کا مطلب سمجھ آ جائے تو ون لائنر ذہن نشین کر لیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے اس طرح یہ جو دس بارہ رولز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو ذہن نشین کریں جب آپ ان کو ذہن نشین کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیے کہ کس اخبار نے کس رول کو کتنا اپلائی کیا ہے تو یو ول سی کہ فیو پیپل فیو نیوز پیپرز ہیو امپلیمنٹڈ آل دا رولس سم آف دم امپلیمنٹڈ فیو رولس اینڈ بی فیو نیوز پیپرز جنہوں نے ان اصولوں کا خیال نہ رکھا ہو تو آپ پھر ایک سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اخبار کتنا پاپولر ہے کس اخبار کا سٹینڈرڈ کیا ہے کون لوگ کون سا اخبار زیادہ پڑھتے ہیں آپ لمبی تفصیل میں نہیں جائیں صرف ہیڈ لائنز کی اگر آپ انالس کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹارگٹ ریڈرز کس اخبار کے کیا ہیں مثلا ڈون اخبار کون لوگ پڑھتے ہیں نوائے وقت کون لوگ پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں جنگ اخبار کیوں پڑھا جاتا ہے اور کس قسم کے لوگ پڑھتے ہیں نیشن کون سے لوگ پڑھتے ہیں غرضے کے جتنے ہمارے لیڈنگ نیوز پیپرس ہیں اگر آپ ان کو ایک دن اپنے سب کو کسی لائبریری میں جا کر لیں اور اگر آپ خود افورڈ کر سکتے ہیں تو بائی دم ایز این ایکسرسائز ان کو سامنے رکھیں ان رولز کو سامنے رکھیں اور آپس میں گروپ کی شکل میں ڈسکس کریں پھر آپ وہ لوگ جو اخبار زیادہ پڑھتے ہیں آپ کے فیملی ممبرس ٹیچرز کلیگس ان سے پوچھیں کہ آپ یہ اخبار کیوں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے جب آپ پانچ سات لوگوں کا سروے کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس اخبار کو پڑھنے کی کیا وجہ ہے اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ کوٹیشن لکھواتا ہوں آپ اس کو لکھیں انجوائے بھی کریں اور یقین رکھیں کہ اس کوٹیشن میں بہت بڑا میسج ہے ایزی رائٹنگ ایكوز ہارڈ لسنگ ہارڈ رائٹنگ ایكوز ایزی اٹ از اونلی ایزی فار دوز ہون ٹو رائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آسان اور سہل زبان میں تحریر لکھتے ہیں سوچ سمجھ کے تو اس کو وہ لوگ پڑھیں گے جن کو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت اور علم بدرجہ اوتم موجود ہے ان میں لیکن اگر آپ مشکل تحریر لکھیں گے جس میں کمیونیکیشن سکل نہیں ہے الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہے تو وہ چونکہ مشکل تحریر ہوگی اس کو کوئی بھی توجہ سے نہیں پڑھے گا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس کو الفاظ کا علم ہو فکرے کی بندش کا علم ہو پن تحریر سے واقف ہو اور اس کو پتا ہو کہ میسج ڈسمینیشن کے لیے کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ جب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی ہی تحریر کی بار بار اصلاح کرتا ہے جیسے ایک رپورٹر خبر لکھتا ہے وہ دو تین دفعہ اس کو پڑھتا ہے جب مطمئن ہو جاتا ہے تو سب ایڈیٹر یا ایڈیٹر کو دیتا ہے ایڈیٹر اس کو پڑھتا ہے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے پھر وہ ایک معیاری تحریر بنتی ہے اور اس کو عوام تک پہنچایا جاتا ہے تو آپ دیکھیے رپورٹر ایکسپیرینس رپورٹر سال ہا سال سے خبریں بنا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی بنی ہوئی خبر کو کئی بار خود پڑھتا ہے پھر اپنے کلیگس کو پڑھاتا ہے اس کے بعد نیوز روم میں وہ خبر پڑی جاتی ہے اس کے بعد وہ آپ اور ہم تک پہنچتی ہے اسی طرح ایک سب ایڈیٹر کو کسی سورس سے جب خبریں مل جاتی ہیں وہ اس کی ہیڈ لائن نکالتا ہے تو وہ پہلا اپنا جو خیال آتا ہے جو پہلی تحریر ہوتی ہے وہ لکھتا ہے پھر اس پہ سوچتا ہے پھر دوبارہ لکھتا ہے لکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھتا ہے کیوں بھائی یہ ہیڈ لائن بنتی ہے وہ اس لیے بھی ڈسکس کیا جاتا ہے ایڈیٹوریل میٹنگس میں اور ادر وائز یہ مقابلے کا زمانہ ہے چاہے ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن ہو ہیڈ لائنس جب بھی بتائی جائیں گی تو دوسرے چینلز بھی اور دوسرے اخبارات بھی ہیڈ لائنس نکال رہے ہوں گے تو آپ اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس ڈسکشن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ تحریر سامنے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو لکھنا آتا ہے وہ بڑی محنت کر کے لکھتے ہیں اور پھر بھی شاقی رہتے ہیں کہ شاید اچھا نہیں لکھا گیا لیکن جن کو لکھنا نہیں آتا جن کو لکھنے کے فن سے شناسائی نہیں ہے الفاظ کے انتخاب ذخیرہ بندش ان کی ویکیبلری اور ان کو پرونے کا انداز ان کو نہیں آتا یعنی جو لکھنا نہیں جانتے وہ جب کچھ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے لکھ دیا اسی طرح جب آپ پیپر حل کرتے ہیں تو جن سٹوڈنٹس نے اپنے سبجیکٹ کو پورا تیار کیا ہوتا ہے جب وہ پیپر حل کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ روانی سے لکھ رہے ہوتے ہیں اور لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیپر دے کر آئے ہیں اور اچھا پیپر ہو گیا دوسری طرف ایسا طالب علم جس نے محنت نہیں کی پڑھا جس نے بھی نہیں وہ شیٹس پہ شیٹس لے کر لکھتا جا رہا ہے لیکن اصل مضمون سے ہٹ کر لکھ رہا ہے تو اس کو لکھا تو بہت زیادہ ہوگا لیکن نمبر کم گے بالکل یہی چیز ہے کہ فن ہیڈ لائنز میں یا فن ادارت میں یا خبر کی تحریر میں یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اچھی خبر وہی شخص لکھ سکتا ہے جس کو سب چیزوں پر عبور ہو میں آپ کو ایسے لوگوں کی گفتگو سنوانا چاہتا ہوں جنہوں نے سب ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا کالم نگار کے طور پر بھی کام کیا اور ڈیسک پر سب ایڈیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے ہیڈ لائنز بھی نکالی تو ان افراد نے کس انداز میں ہیڈ لائنس کو اور سب ایڈیٹنگ کو دیکھا ہے ان کی بات سنتے ہیں سب ایڈیٹر کو خصوصی اہمیت اخبارات کے اندر ہمیشہ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب ایڈیٹر نے کسی بھی خبر کو حتمی شکل دینی ہوتی ہے کیونکہ جو بھی مٹیریل آتا ہے را مٹیریل آتا ہے رپورٹر نے فائل کی ہو وہ آتی ہے سب ایڈیٹر کے پاس سب ایڈیٹر نے اس کی زبان کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی سٹرکچر کو دیکھنا ہوتا ہے یہ ڈیفینے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کسی بھی خبر کے اندر پانچ ڈبلو اور ایک ایچ ہونا ضروری ہے تو جو سب ایڈیٹر ہوتا ہے اس نے اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ایک تو خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس نے اس کو سٹرکچرڈ کرنا ہوتا ہے جب تک سب ایڈیٹر کی جو نالج ہے وہ ڈائیورسفائڈ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ پراپرلی کام نہیں کر سکے گا تو جب اس کی معلومات ڈیٹ گی تو جب کوئی بھی اس کے پاس خبر آئے گی تو وہ اس کو حتمی شکل چکل دے گا آپ نے اس گفتگو سے کیا سیکھا یہ آپ پر ہے میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کو رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے بہت تفصیل سے اب تک گفتگو ہو چکی ہے اور ہیڈ لائنز پر بھی بہت بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے جو انٹرویوز آپ نے دیکھے اور اس سے کیا اخذ کیا ہے یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے لیکن جو ہیڈ لائنز کے عنوان سے ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کو میں ریپ اپ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خبر کی سرخی یا ہیڈ لائن کیا ہے سرخی خبر کے تعارف کا نام ہے سرخی کو خبر کے متن کا اشتہار بھی کہا جاتا ہے سرخی کو خبر کا عنوان بھی کہا جاتا ہے اور سرخی خبر کا خلاصہ بھی ہے سرخی کے عنوان یا ہیڈ لائن کی اہمیت یا تعریف تو اب آپ کو سمجھ آ گئی لیکن اس کو نکالنے کے لیے کیا چیز سب ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے اس کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ خبر کی سرخی کی نوعیت خبر کے مزاج کو واضح کرے خبر کا مرکزی خیال خاص طور پر واضح ہونا چاہیے سرخی سنجیدہ شگفتہ مواد کے مطابق ہونی چاہیے کون سی سرخی زیادہ اور کون سی کم اہم ہے اس کا تعین بھی سب ایڈیٹر کو کرنا ہے سرخیوں کے رنگ و روپ اور کتابت میں تنوع کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے سرخی کے لیے لازم ہے یا ہیڈ لائن کے لیے لازم ہے کہ وہ خبر کا جسٹ پیش کرے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو اس کے لوازمات کیا ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں سرخی نفس مضمون کا تعارف کرائے خبر کی تزین و آرائش میں مدد دے خبر کی تقابلی اہمیت کو واضح کرے اور کاری کے لیے کشش رکھتی ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک اور پوائنٹ بھی بتاتا چلوں کہ ہیڈ لائنس یا سرخیوں کی کئی قسمیں بھی ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں ایک کالمی دو کالمی تین کالمی چار کالمی یا زینہ دارخیاں کالی سرخی انوکھی سرخی بیانیاں سرخیاں یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں سب ایڈیٹنگ پڑھاتے ہوئے بھی میں نے کئی حوالوں سے ان چیزوں پر بات کی ہے اب ایک کالمی سرخی کا مطلب یہ ہے کہ اخبارات کے اگر صفحہ اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس میں لائن تو ای سچ لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی لیکن ایک کالم بنا ہوا ہوگا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کچھ اخبارات چھ کالم بناتے ہیں کچھ آٹھ بناتے ہیں تو اخبار کی تقسیم جس انداز میں کی جاتی ہے ان کو کالم کہتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سرخی کتنی بڑی ہے اس کی پیمائش کا طریقہ بھی کالم ہے ایک سرخی جو بینر ہیڈ لائن یا شاہ سرخی کہلاتی ہے یا لیڈ یا سپر لیڈ کہلاتی ہے وہ اخبار کی سب سے بڑی سرخی ہوتی ہے بعض اوقات وہ اگر ایک اخبار آٹھ کالم ہے تو آٹھ کالم پر محیط ہوتی ہے بعض اوقات چھ پر ہوتی ہے بعض اوقات چار پر ہوتی ہے بعض اوقات دوسری سرخیاں جو چھوٹی سرخیاں ہوتی ہیں وہ تین کالم پہ ہوں گی چار پہ ہوں گی دو پہ ہوں گی اور ایک کالم پہ بھی سرخی ہوتی ہے تو اس کالم کو جتنا کور کرتی ہے کوئی سرخی اسی حساب سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ ایک کالمی ہے دو کالمی ہے تین ہے چار ہے یہ اس طرح کی بہت سی تفصیل ہے جو میں بتا سکتا ہوں لیکن آپ خود بھی کتابوں میں پڑھیں انٹرنیٹ پہ جا کر پڑھیں اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں میں اب ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں چونکہ وہ بھی بہت اہم ہے سرخی بنانے کے اصول اخلاقی اصول یعنی ضابطہ اخلاق کی پابندی اور فنی اصول یعنی جو پروفیشنل پرنسپلز ہیں وہ بھی آپ نے سامنے رکھنے ہیں اور اخلاقی قدروں کو بھی سامنے رکھنا ہے تبھی آپ ایک اچھی سرخی بنا سکیں گے اور بفور آئی کلوز دس لیکچر آئی وش ٹو گیو یو سرٹن مور پوائنٹس ریگارڈنگ سرخی بنانے والے ایڈیٹر کے اوصاف یعنی ایک جو ایڈیٹر سرخیاں بنا رہا ہے اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے تجربہ اس کے پاس ہو زبان پر اسے عبور ہو جدت آفرین یعنی ندرت اس میں انفرادیت ہو چیزوں میں اور خبر کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہو سرخیاں بنانے کے وہ اخلاقی اور فنی اصول جو ہیں ان پر اس کو پوری کنٹرول اور کمانڈ ہو تو ساتھیوں آج کے اس لیکچر میں ہیڈ لائنس کے عنوان سے ہم نے کافی میٹیریل پر گفتگو کی اور آپ کو کچھ کومنٹس بھی پیش کیے آپ اگر سرخیاں بنانے کے فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ذہن نشین رکھیں اور انشاءاللہ اللہ آپ خود دیکھیں گے کہ سرخیاں نکالنے کے فن میں آپ کو آسانی پیدا ہوگی اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ دو انگریزی کے اخبار لیں اور دو اردو کے اخبارات لیں اور ان کی سرخیوں کا موازنہ کریں لیکن یہ سب اخبار ایک دن کے ہوں دو اخبارات میں سپر لیڈ اردو نے کیا دی ہے اور انگلش نے کیا دی ہے تو آپ کو بہت سے اخبارات کی پالیسی کا اندازہ ہوگا ان کے ایڈیٹرز کی مہارت کا اندازہ ہوگا ان کے تجربے کا اندازہ ہوگا اور اس ایکسرسائز کے دوران آپ کو یہ بھی ڈھونڈنا آسان ہوگا کہ کیا جس خبر کی سرخی نکالی گئی ہے اس کے مواد میں سے کس پوائنٹ کو سرخی بنایا گیا یا ہیڈ لائن بنایا گیا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ انٹرو سے ہیڈ لائن نکالنا ضروری ہوتا ہے تو آپ یہ بھی چیک کریں کہ کیا اس نے ہیڈ لائن انٹرو سے نکالی ہے یا درمیان سے کہیں نکالی ہے تو پھر خبر میں کوئی سکم ہوا یا ہیڈ لائن میں کوئی سکم ہوا اسی طرح آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ الفاظ کے انتخاب میں کس نیوز پیپر کے ایڈیٹرز نے کتنی محنت کی ہے میسج ڈسیمینیشن ٹیکنیک کیا ہے غرضے کے جیسے خبر کی پیشانی خبر کا عنوان خبر کا جسٹ اور خبر کی ساری اہمیت سرخی بتا دیتی ہے اسی طرح اگر آپ ایک اچھا سب ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو خبر بنانے کے ساتھ ساتھ ہیڈ لائنز نکالنے کے فن سے بھی آپ کی پوری آگاہی ہونی چاہیے اس کے ساتھ سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو بہت شکریہ